دیکھیے ایک تو زلزلے کا ایک سائن سی معاملہ کہ زمین میں کچھ ایسی لہریں ہیں کہ جب اس میں گڑبڑ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ زلزلہ آتا اور ایک سبب ہماری بدامالیوں کا بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے بھی اس قسم کے معاملات سے ہمیں پالا پڑتا ان سب میں سب سے زیادہ سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے ابھی آپ نے دیکھا ایک ہفتے پہلے جو زلزلہ آیا سیون تھا بہت انتہائی قسم کا خطرناک زلزلہ تھا چنگ سیکنڈ اور رہ جاتا تو پتا نہیں کیا ہوتا لیکن ہمارے جو پکے نمازی ان سے پوچھیے ڈیڑھ بجے رات کے سب گھروں سے نکل گئے تین چار بجے تک باہر رہ کے ایسا نہ دوسرا جھٹکا آ جائے پھر اس کے بعد اتنی نان سے سو گئے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ مسجد تو آج اتنی بھر جائے گی کہ شاید گنجائش ہی نہیں ہوگی خوف خدا لوگوں پر ایسا تاری ہوگا کہ سب اللہ اللہ کرنے لگ جائیں مگر کسی کے کان پہ کوئی جوں بھی نہیں رہیں کوئی ہم نے نصیحت حاصل نہیں کی تو یہ ایک ہماری غفلت کا نتیجہ بھی ہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ رکھے عموماً جب غیر ممالک ہم جاتے ہیں تو بدتمیز لوگ ہیں سیکولر ذہن کے معاذ وہ یہ کہتے ہیں ہم جب مسلمانوں کو سمجھائیں تو اس کا اندازہ اور ہوتا جب وہ والوں کو سمجھائیں تو اس کا اندازہ اور ہوتا ہم نے یہاں تو کہا کہ ہماری آمال کی بد بختی پھر آپ یہ سوچیں کہ نیک لوگ کیوں مرتے یہ تو پرانی کہاوت ہے گیہوں کے ساتھ گن بھی پستا ہم انہیں فزیکلی بتاتے کہ زمین کے نیچے و معاملات جو ہیں وہ جب آپس میں یہ زمین چھوڑتی ہے اس وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں وغیرہ یہ اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں وہ تو کمت اتنے بدتمیز ہیں کہتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ما ذلہ اتنا ظالم کہ چھوٹے چھوٹے بچے مار دیتا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ دب جاتے ہیں مر جاتے ہیں ہم اس کو دوسرے انداز میں سمجھاتے ہیں فزیکلی تو ہم جب مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو اس میں اور بھی عوامل ہے مگر اس میں اب غور کیجیے صرف آدمی کو ہمارے یہاں اس وجہ سے مار دیا جائے کہ وہ اردو بولتا ہے اس وجہ سے قتل کر دیا جائے کہ وہ پنجابی بولتا ہے اس وجہ سے مار دیا جائے کہ وہ بلوچی بولتا ہے سندھی بولتا ہے پشتو بولتا اب شہروں پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا پھول کی برسات ہوگی یہ سب عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے آدمی کو خوف خدا اور اللہ تبار و کو تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے آپ کو تعجب ہوگا سونامی جس کا نام ہے چند سال پہلے آیا اس کے صرف ایک ہفتے کے بعد میں نے سری لنکا کا دورہ کیا اس دن بھی ایک دن میں بیٹھا تھا تو اچانک بی بی سی لندن سے خبر آئی کہ آج بھی رات دو بجے وہ زلزلہ آنے والا لوگ چھتوں سے اتر گئے ہمارے جو ہمدر تھے کہنے مولانا ابھی وقت باقی ہے اور کچھ فلائٹ ایسی ہیں جس سے آپ کراچی پہنچ جائیں گے تو میں نے کہا کہ جو سب پہ بھی تھے گی ہم پہ بھی تھے گی میں تو نہیں گیا اور سب سے کہا کہ آپ دعا کریں پھر آٹھ دس دن رہنے کے بعد وہاں کے جو تامل زبان میں اخبارات تھے وہ میں نے منگوائے وہاں کی جو زبان جانتے تھے ان سے پڑھوایا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ زلزلہ بڑا عجیب قسم کا تھا خود سائنسداں بھی کہتے ہیں کہ سمندر کے نیچے بھی آگ کی طے حالانکہ ہمیں صرف پانی پانی نظر آتا یہ جب سونامی سمندر اس طریقے سے پھٹا اس زلزلے میں یہ جب اس طریقے سے پھٹا تو اس کی لہریں جو ہیں انڈونیشیا سے کولمبو فلائٹ چار گھنٹے میں پہنچتی ہے یہ جو پانی کا پریشر ہے یہ تین گھنٹے میں وہاں پہنچ گیا جس کی رفتار ہوائی جہاز سے زیادہ یا اس کے برابر تھی جیسے ہمارا یہ ایم ایجینا روڈ ہے تو میں تو چونکہ کہ فوراً ہی گیا تھا سری لنکا تو دیکھا کہ ساری کشتیاں وغیرہ جو میں مین روڈوں پر نکل آئی سب اس طریقے سے پڑی ہوئی اب آئیے آپ پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو معلوم ہے یا نہیں یہاں سے پشاور کتنے میل دور ہوگا کچھ اندازہ ہے کسی بارہ سو بارہ سو میل ہے اچھا دبئی کتنی دور ہوگا چلو آپ کو تعجب ہوگا اس سمندر کی گہرائی جو سمندر ایسے پھٹا ہے نا اس کی گہرائی ستائیس سو میل تھی اندر ستائیس سو اس کی گہرائی تھی جس سے وہ سمندر پھٹا اندازہ لگائیے کہ سمندر کی گہرائی یہاں سے پیشہ کا دبئی سے بھی آگے تک کتنا کھڈا سمندر میں ہوا اور اس طریقے سے پھٹا ہے وہ تو یہ آپ نے بات کہی تو میں اس پر کہتا ہوں اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کوئی جانور نہیں مرا سب آدمی مر گئے جانور کے حس کچھ اتنی بیدار اس کو پتہ لگ جاتا ہے زلزل آنے والا اتنے بڑے بڑے دان کے آلات میں سے حرارت سب کے سب دھرے رہ گئے اور سارے جانور رسی توڑا کر کے پہاڑوں پہ بھاگ گئے بکرا جانور کتے بھینس گائے جتنے جانور یہ سب کے سب پہاڑوں پر چڑھ گئے کوئی جانور نہیں مرا انسان مر گئے کسی زمانے میں ہم نے پڑھا تھا ایک بزرگ تھے ان کے پاس کوئی سائنٹسٹ آئے آج کل کی زبان میں کہتا ہوں آدمی جب کسی فن میں ماہر ہو تو اس کو یہ لالچ ہوتی کہ میرا ذرا تعارف ہو کہ یہ بہت بڑے سیاست داں ہیں تو ریاضی داں ہیں اور اتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالیم. آدمی کو ہرس ہوتی ہے. نہیں ہونی چاہیے ایک صاحب وہ سائنٹسٹ اور سائنسداں کو ایک بزرگ کے پاس لا کر کے کہنے لگے کہ صاحب یہ بہت بڑے ماہر فلکیات ہیں ماہر اردیات ہیں وغیرہ داروف کیا بزرگوں نے توجہ نہیں کی جب وہ بہت زیادہ مصر ہوئے کہ کچھ تو اس کی تعریف میں کلمات کہیں دے فرما کیا یہ سفید گدھے سے زیادہ جانتا ابھی کتنا پڑھا لکھا آدمی اور مولانا پیر صاحب ایک ہے کہ سفید گدھے سے زیادہ جانتا اس کا مطلب ہے کہ سفید گدھے سے بھی زیادہ نہیں جانتا یہ تو پاگل ناراض ہو گئے وہ سائنٹسٹ چلے اپنے گھر کی طرف راستے میں کہیں ان کو آرام کرنا تو گدھے بندے ہوئے تھے اس سے کہا کہ بھائی میں رات میں یہاں رکنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے آپ رک جائیے رات میں وہاں رک گئے وہ تو مغرب کے وقت میں وہ گدھے والا جو ہے نا وہ دوڑتا ہوا کنلے کے بستر اندر لے جائیے کہا کیوں خیریت تو ہے؟ کنلے یہ بارش اور طوفان آنے والا کہا تم کو کیسے پتا گا کہنے لے جو میرا سفید گدھا ہے نا یہ بارش طوفان آنے والا ہو تو دو ایسے اوپر اٹھانے لگ جاتا اب یہ اندر چلا گیا جب بارش اور طوفان آیا تو نے کہا بزرگ تو صحیح کہا تھا کوئی سفید گدے سے زیادہ جانتا تو, تو میری سائنسی تحقیق تو ساری دری رہ گئی تو جانوروں میں اللہ نے ایک ایسی حص پیدا کی ہے جو اس کو سمجھ لیتی ہے اور جان لیتی یہ بات اتنی مشہور ہوئی کسی سائنٹسٹ کے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا حصہ ہے جو جانور میں ہے جس سے آپ کے آلات جو ہیں وہ سب دھرے رہ جاتے جانور کو پتا لگ جاتا کہ اب جو ہے وہ کوئی زلزلہ وغیرہ آنے والا اور اس میں ایک سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ آج سے کوئی غالب چار ساڑھے چار سو کے لگ بھگ گزشتہ ایک بزرگ ہیں حضرت اشرف رحمت اللہ علیہ جو صاحب کبھی گئے ہوں سری لنکا تو باضابطہ ان کا مزار وہاں بنا ہوا ہے جس کو بہرولا کہتے ہیں شہر اور وہ بزرگ کی وہاں موجودگی کی وجہ اس کو بہرولا شریف کہا جاتا کولمبو سے تقریبا دھائی گھنٹے کے قریب آدمی وہاں پہنچ جاتا جب بھی میں جاتا ہوں وہاں حاضری دیتا ہوں تو سونامی کے بعد جب میں گیا وہاں حاضری تھی تو وہاں کے لوگوں نے بتایا یہ دیکھیے کمال کنلے صاحب جب سونامی کا آیا تو ایسا لگا کہ اس کے ارد گرد جتنی بستیاں ہیں سب بہہ جائیں گی لیکن تعجب کی بات ہے جیسی مزار شریف کے قریب آیا وہ اس طریقے سے پھٹ گیا ہے پوری بستی جو اس بزرگ کے مزار سے متصل تھی وہ بچ گئی ادھر کی بستی بھی تباہ ہو گئی ادھر کی بستی بھی تباہ ہو گئے, تباہ ہو گئے وہاں کون رہے ہندو بدھسٹ وہاں زیادہ ہے ہندو بھی ہیں مسلمان تو زیادہ سے سا زیادہ سات یا آٹھ فیصد ہے یعنی ہمارے جو میمن حضرات ہیں ان کو وہاں کے جو تامل مسلمان ان کو ملا کر کے ساتھ آٹھ فیصد ہے زیادہ تر وہاں آبادی جو ہے وہ بدھسٹ کی ہے یہ بدھسٹ اور ہندو جو ہیں جب سیلاب سے بچ گئے تو آن کر اس بزرگ کے مزار شریف پر جو حلے رکھے ہوتے ہیں اس میں نظر ڈالی اور نظر ڈالنے کے بعد غالباً سجدہ بھی کیا اور چومتے بھی رہے ظاہر رہے انہیں تو وہ آداب معلوم نہیں جو مسلمانوں کے آداب اور مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے اس بزرگ نے اس اپنی زبان میں اس دیوتا نے ہمیں بچا لیا تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جو ان کو وصال ہوئے چار سو برس گزر گئے مگر آج بھی ان کی برکتیں جو ہیں اس کی وجہ سے مسلمان اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ خود بھی اس سونامی سے بچ گئے تو بڑے یہ خطرناک قسم کے عذاب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما چاہیے یہ کہ جب بھی اس قسم کے معاملات ہوں توبہ کی جائے استغفار کیا جائے اللہ کو یاد کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ایسی جو مصیبتیں ہیں وہ آدمی کے سر سے ٹل جائیں لمبا ہو گیا سوال جی